بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح یہ فرقہ جو ہے یہ تقدیر کا بھی منکر ہے اور یہ تہذیب الاخلاق کے حوالے سے گزرا ہے جواب تقدیر کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام حوادثات اور واقعات کے وقوع سے پہلے ہی ہر بات کا عدم اللہ شاہ نو کا ہے جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھوایا ہے تقدیر کا بھی قرآن مجید کی سینکڑوں آیت اور ذخیرۂ سے ثابت ہے مثلاشا اللہ حدن سے جمی سورات آیت نمبر اکتیس اگر اللہ چاہتے تو سب لوگوں کو ہدایت دیتے ومت شاعن یشا اللہ سور تقبر آیت نمبر انتیس تمہاری معیشت بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہے یوزی اللہ معیشہ ویہی معیشہ سورہ مدثر آئے نمبر اکتیس جس کو اللہ چاہے گمراہ کرے اور جس کو چاہے اللہ ہدایت دے احادیث میں بھی کثرت عقیر تقدیر کو بیان کیا گیا ہے مثلاً رضی اللہ عنہما و عنہم قال قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق سماوات والارض بخمسین الف سنہ قال وکان عرشه علی الماء مشکات صفہ نمبر انیس بحوالے صحیح مسلم ارت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا اور فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا صلی اللہ علیہ وسلم كل شيء ام بے العجز حت الٹ ویس بشکار سفر انیس بحال سے ہی مسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے یہاں تک کہ دانائی یعنی عقل مندی اور نادانی یعنی بے وقوفی بھی بادشاہ ابن شاہد رضی اللہ تعالی عنہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يعمل عمل اهل النار و انه من اهل الجنه ويعمل عمل اهل الجنه و انه من اهل النار و عام خواتین مشکار صفبیس بحوال صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت صاحب ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جہنم کے لیے کام کرتا رہتا ہے لیکن وہ جنتی ہوتا ہے اور جنتیوں کے لیے کام کرتا ہے لیکن وہ دوزخی ہوتا ہے نجات کا دارومدار تو خاتمے کے عمل پر ہوتا ہے یہاں پر یہ روایت مختصر ہے دوسری جگہوں میں اس روایت میں تفصیل ہے کہ ایک آدمی دو زخیوں والے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس میں اور دو زخم ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور جنت چلا جاتا ہے اور اسی طرح ایک آدمی دو زخ والے کام کرتا ہے دو زخیوں والے عمل کرتا رہتا ہے یعنی جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس میں اور جنت میں ایک بالش کا فیصلہ فاصلہ رہ جاتا ہے اور پھر وہ کوئی کفریہ کام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے اور دو لخم میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کے آخر میں یہی فرمایا کہ ان اعمالوں بالخواتین کے اعمال کا دار خاتمے پر ہے اگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو وہ جنتی ہے اور اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو وہ آدمی دو ذریعے